سیر بیٹھے لوڈے اسلاف پیچھے والوں کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ہاں جو پہلے ان کے بزرگ گزرے وہ وہی ہوتے ہیں اچھا حال اسلاف یہود فرمایا یہود کے اصلاف کا حال یہ تھا کہ وہ دو نبیوں نے ان پہ لانت ڈالی آج کل لوگ کہتے ہیں نا فلانا آدمی جی پیرے دا پچا پی ہے پیر اس کو بد دعا کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یہود پیریں دے نہیں نبی ان کو بد دعا کی یہ بد دعا کرتے ہیں ان پہ نبیوں نے بد دعا کی اور نبیوں نے لانت ڈالی ان پہ لانتی ہو اور لانت کا اثر کیا ہوا السلام کے دور میں بندر بن گئے یہود کے باپ دادا کیا بنے بولوں عیسا علیہ السلام کے دور میں خنزیر بن گئے تو سوار کے بیٹے بنے یا نہیں ہاں سوار دے پواد لانت کیے گئے کافر بنی اسرائیل میں سے اوپر زبان کس کے داود کے داؤد کی زبان پہ لانت ڈالی گئی داود علیہ السلام نے ان پہ لانت ڈالی تو کیا بنے بندر لکھ لو بندر لانت کیے گئے کافر بنی اسرائیل سے اوپر زبان داود کے داود علیہ السلام نے لانت ڈالی تو بندر بنے اور عیسیٰ بن مریم نے لانت ڈالی تو کیا بنے لکھ لو ظالے کا بما سو سباب لانت یہ اس سبب سے کہ انہوں نے بے فرمانی کی اور تھے حد سے بڑھتے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 کانو لایت نہ ہو نہ ان کر ان فالو ہو یہ کوفرے مدید ہے جی پہلے کوفرے شري تھا تھے نہ رکتے تھے برے کام سے كہ كرتے اس كو لبے سماكن یا فالون برے کام وہ كرتے رہے سارى زندگى ميں يہ جى كس كا حال تھا جى حال اصلاف ہے يہ تراكثير منہم ہوں اب حال اخلاف يہ لکھ لو حال ہاں کس کو کہتے ہیں جی آ پیچھے آنے والے جانشین وہ مثال مشہور ہے نا کہ بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ لاہوری مرزا لکھتا ہے مرزا لاہوری بھی ہے. کادیانی بھی ہے کہ ہمارے جو بڑے حضرت صاحب تھے نا مرزا غلام کا دیاانی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 ناراضگی کا اثر سمرائے ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا ثمرہ یہ ہے کہ عذاب کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے ولاکان بگ فرمایا اہل کتاب کو اگر حقیقتاً اپنی کتاب کے ساتھ بھی ایمان پورا ہوتا اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایمان پورا ہوتا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 تمہارے نبی پہ بھی تہمت لگاتے ہیں اور نبی کی اماں پہ بھی تہمت لگاتے ہیں بی بی مریم کو کیا کہتے ہیں وہ بدکارا کہتے ہیں شیطان یا نہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا انہوں نے اس کے باوجود بھی اتنے بےغیرات ہیں عیسائی کے کس کے یاری لگاتے ہیں یہود کے ساتھ اور ان کی حمایت کرتے ہیں ہم مسلمان تو الحمدللہ للہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں بی بی مریم کو صدیقہ مانتے ہیں دیکھو جی بلاو کانو یومنون بلّہ اور اگر ہوتے وہ ایمان لاتے ساتھ اللہ کے اور ساتھ کس کے نبی سے مراد علیہ السلام اور ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کی طرف ان کے اس مراد کا ہے تورا تو نہ بناتے ان کافروں کو دو کیونکہ کافر ان چیزوں کو مانتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان میں سے بے پرمان ہیں لتا جنا شناسان شدات تعص یہود و مشرقین ڈ یہود و ڈاٹ www.shahideislam.com بیان شدت تعصب یہود و مشرقین اللہ نے اپنے محبوب کو خاص خطاب کیا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 کافی عیسائی مسلمان ہو گئے نبی کریم صلی اللّہ عمت اندر آئے آپ نے جو خط بھیجا حرقل کی طرف ہرک روم کی طرف اس نے خط کا احترام کیا ہے نہیں قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے لیکن اس کے عوارث تھے اس کی وجہ سے مسلمان نہ ہوا تو یہ یہود و نصارہ ان کا حال بیان کیا گیا جو میرے حضرت کے وقت میں تھے اور خطاب خاص آئے آج کل کے الو کے پٹھے جن کو تفصیل کا کوئی پتا نہیں وہ کہتے ہیں آج کل کے نصارہ بھی ہمارے یار ہیں آج کل کے نصارہ کوئی ہمارے یار ہی اس وقت کی بات ہے ایک میں نے کیا لکھا ہے بیان شدہ تعصب یہود اور خطاب خاص حضور کو لتاج دن البتہ ضرور پائے گا تو زیادہ سخت لوگوں کا بیت بار دشمنی کے واسطے مومنی کے کس کو کو اور کس کو مشرقین کو والا تاج دن اکرا باہوم منصفین نصارہ کے اوساف عام نصارا نہیں منصفین نصارہ جو مومن بھی ہو گئے تھے منصفین نصارہ کے اوساف البدا ضرور پائے گا تو زیادہ قریب ان کا بت بار دوستی کے واسطے مومنین کے کن کو اللہ زین کالا نسارہ ان لوگوں کو جو کیا کہتے ہیں کہ بے شم نصارا ذال کا بے نمن ہوم اسباب مبدت منصفین نصارا جو تمہارے ساتھ محبت رکھتے ہیں اس کے اسباب پہ غور کرو اسباب مبت یہ اس لیے کہ ان میں سے کسی سین ہے علماء لے کرو جی لیکن یہ سمجھیں آپ کہ کسی سین عربی لغات نہیں رومی لغات ہے کیونکہ نصارہ روم کے اندر رہتے تھے نا تو وہاں کے مولویوں کو کیا کہتے تھے کسی سین یہ اس لیے کہ ان میں سے علماء بھی ہیں اور روحبان بھی ہیں روحبان کا منع عبادت گزار وہلہ تقبرون اور بے شک وہ نہیں تکبر کرتے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 تو جب یہ اوصاف ان میں نہیں ہیں اسباب مبدت نہ عالم ہیں ان میں نہ عبادت گزار ہیں بالکہ متکبر ہیں آدمی تکبر بھی نہیں ہے تو جب اسباب مبدت نہیں تو ان کے ساتھ محبت لگی جا سکتی ہے بالکہ آگے دیکھو نا وایضا سام او ان نصارہ کے اوصاف میں سے یہ کہ مومن بھی ہیں وایضا سامعو سمجھے جی اوصاف لکھو مومنی نے نصارہ کے اوساف اور اوپر حاشے پہ لکھ لیجئے کہ حبشاہ سے ستر نو آئے تھے جو پہلے عیسائی تھے اور نو مسلم آئے ستر حبشاہ سے وہ حضرت کی بار میں آئے قرآن سنتے تھے پڑھتے تھے روتے تھے مومنی نصارہ کے اوساف اور جب سنتے ہیں اس کتاب کو جو اتاری کی طرف رسول کے آپ یہ سنتے ہیں یہ روتے ہیں نا سارا اوسات ہو رہے ہیں ترا آئن دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں کو کہ بہانتی ہیں آنسوں کو باوجہ اس کے کہ حق کے کہ آئن ہم کے نیچے کھو تاثر قلبی ان کے دل میں قرآن اثر کرتا ہے اور وہ روتے ہیں یقول یہ تأثر کون سا ہے قولی بات کا کہتے ہیں ہمارے پروردگار آمنا ہم ایمان لائے فخ تمنا ما شاہدین پاس لکھ ہم کو ساتھ ان کے جو گواہی دینے والے ہیں محمد کریم کی نبوت کی شاہدین سے مراج کا ہے حضور کی نبوت کی گواہی دینے والے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 کہ آیا ہمارے پاس کیا نتماؤ و حالیہ حالانکہ ہم تما رکھتے ہیں کہ یہ کہ داخل کریں ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک لوگوں کے وا صاحب بشارت لکھ لو اب یہ منصفین نصارہ کو بشارت ہے پس بدلا دیا ان کو اللہ تعالی نے بس اب اب اس کے کہا انہوں نے جنات نار خالد نفیہ اور یہ بدلا ہے نیک و کاروں کا ولزین مومنین کی بشارت کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کفار कف, کے لیے تخریح ہوتی ہے نا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جٹھلایا ہماری ایتوں کے ساتھ کا فرو بال جینان کیا بھی قزبو کے ساتھ زبان کے ساتھ یہی لوگ ہیں صاحب جہین یا یو لذین اللہ تحرمو میں نے عرض کیا تھا کہ سورت کے کتنے حصے ہیں جی پہلے حصے میں پہلے پہلے کیا ہے www. فیلی اس کے بعد کیا دل ہے شرک اعتکادی اب دوسرے حصے کے اندر کیا پہلے کیا, اس کے بعد کیا؟ فیلی آ گئی اب فیلی آئے اعادہ مضمون اول یعنی نفی شرک فیلی دوسرے حصے میں ترتیب بدل دی گئی تھی نا نفی شرک اعتقادی کے بعد نفی شرک کیا ہے فیلی میں کیا تھا جی کافر لوگ جو تحریر و تعلیم اپنی مرضی سے کرتے تھے صاحبہ بحیرہ وسیلہ حام یہ اونٹ تھے یا نہیں ان کو حرام کر دیا حالانکہ کیا تھے دی؟ اللہ اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا میں تا میں خنزیر و ما اللہ اس کو کیا کر دیتے آ اس لیے فرمایا یہ شرک فیلی ہے تمہارا اس سے بچاؤ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو حلال کیا گم جو حلال سمجھو تحریمات غیر اللہ کی تردی یا یو لذیل تحریمات غیر اللہ کی اے ایمان والو نہ حرام کرو پاک وہ چیزیں کہ حلال کی اللہ نے واسطے تمہارے وہ کون سی چیزیں تھی جی او صاحبہ بحیرہ وسیلہ ہم اور نہ حج سے بڑھو بے شک اللہ نہیں محبت رکھتے ہاتھ سے بنا اور کھاؤ اس چیز سے کہ رسک دیا تم کو اللہ نے دران لے کے حلال ہے پاکیزہ ہے ڈرتے رہو اللہ تعالی سے جس کے ساتھ تم لانے والے ہو لا یوا اللہ یمین کے اقسام بحکام یمین کے احکام و اقسام بھائی یمین کا معنی ادھر کیا کرو گے دایا ہاتھ کیا کرو گے ہاں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 جیسے میں قسم اٹھاؤں کہ کل میں نے العلوم جانا ہے قسم اٹھاؤں اور لیکن پھر نہ جاؤں تو کیا دینا پڑے گا کفارہ دینا پڑے گا جائیں تو ٹھیک ہے کفارہ دینا پڑے یہ یمین کیا ہے تو یمین منعقدہ میں کفارہ ہے یمین لاگ میں کفارہ نہیں پہلے کا فرمایا تھا کہ یمین لاغ میں گناہ بھی نہیں ہے دیکھو جی نہیں گرفت کرے گا تم پہ اللہ تعالیٰ ساتھ لو کے تمہاری قسم کے اندر لیکن گرفت کرے گا تم کو ساتھ اس کے کہ مضبوط کیا تم نے کس کو قسموں کو اگر کفارہ نہیں دو گے تو گناہگار ہوگے یہ کون سی قسم ہے جی اب کفارہ سنو پس کفارہ اس کا ہے کھانا دینا دس مسکین کا درمیان اس سے کہ کھلاتے ہو تم اپنے آل کو دس مسکینوں کو صبح اور شام کھانا کھلا دو سمجھے لیکن ہوں بالغ دس مسکین مستحقوں ہوں کہ اس کے زکوٰۃ کے مستحقوں صبح و شام کھانا کھلاؤ گوشت اور حلوے کھاتے ہو تو وہ اور اگر غریب ہو دیہاتی آدمی دال لسی تو پھر دال لسی ہو جائے گی ہاں وہ حظیفہ یاد ہے۔ خدایا تو ہی دار را دور کون خروسان بریان موجود کون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 قسواں تو ہم یا ان کو کیا دو کپڑا دو جس کے ساتھ ان کا ستر ڈھانپا جائے مثال اور بڑی چادر دے جو میں نے باندھی ہوئی ہے یا سلوار دے دو ست ڈھانپا جاتا ہے نا یا بڑا کرتا دے دو اتنی کافی آئے او تحریر و را یہ چیز آج کل نہیں ہے گردن کا آزاد کرنا غلام فملم یدید اگر یہ طاقت نہ ہو تو کتنی روز رکھو جی تین دن لیکن کیا آ تو کہ خود کی ہے سلاسطیہ متطابیات یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا اذا حلفتوں جب قسم اٹھاؤ تم وہ ہنفتوں آگے لکھ لو صرف کٹ قسم اٹھانے سے کفارہ نہیں آتا قسم بھی اٹھاؤ ساتھ ساتھ کیا آنیس بھی ہو جاؤ اور یہ یاد رکھو ایک آدمی میں قسم کھائی ہے اور کفارہ پہلے دے دیتا ہے وہ قبول نہیں ہے کفارہ بعد میں دیا جاتا ہے قسم توڑو اور کفارہ دو اذا حلافتم واہ اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی اسی طرح بیان کرتا اللہ تمہارے آیات کو تان سے تم شکر کرو یادینہ من ان خامرو یہ کہا جی اللہ کا بیان تاریمات غیر اللہ کی تردید آ گئی تھی اب کس کا بیان ہے تہریمات اللہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو کیا سمجھو جی جی حرام سمجھو یا مان وال سوائے شراب اور جو انصاف کا معنی لکھو تھان اس کا معنی میں بتاتا ہوں تھان یہ تھان معنی کرتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے بیٹے تھان اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پوجا کی جا غیر اللہ کی تھان گاہ جاتا ہے کلو ماں من باد کلو ماں یو بادو ہاں منتون اللہ کلو ماں یو اللہ اللہ کے سوا جس کی پوجا کی جا وہ کیا ہوتا ہے وہ انصاب ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے انصاب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 بعض آدمی بانے بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ مانا کیا ہے بتوں سے بھی عام ہے قبریں بھی آ جاتی ہیں اب سمجھی بات بال تیر ان تیروں میں دونوں قسم کے تیر آ جاتے ہیں چاہے تیر کس کے ہوں بانٹنے کے یہ پہلے پار نہیں چکے اور جوے کے تیر ہوتے تھے ان کے ذریعے بانٹتے تھے اونٹوں کا چاہے تیر کس کے ہوں قسمت کے برانی ربی نہانی ربی قسمت کے تیرتے یہ سب شیر کی باتیں ہیں نہیں ہیں رج سوم میں نامالی شیطان یہ ساری کی ساری گندی باتیں ہیں شیطانی کرتوت ہیں فائطہ نبو ہو بچو اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ جب یہ کہا گیا نا فائتا نبو تو حضرت عمر نے نعرہ مالا اتبا نا اتبا نا ہاں ہم بچ بچ گئے اجتبا نہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اب دیکھو شراب کو شیطانی کام بھی کہا گیا ہے اور رچ نجاست بھی کہا گیا ہے کیا تو معلوم شراب کا قطرہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ہو جاتا ہے خلط ہو جاتا ہے انما جرید ال شیتان حکمت اجتناب حکمت اتنا سواسک نہیں ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ ڈالے تمہارے درمیان دشمنی اور بوز شراب اور جوئے کے اندر بھائی شرابی جب شراب پی رہے ہوتے ہیں تو مخبوط الحواس ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں نہیں پھر لڑ پڑتے ہیں اور جوئے والوں کو دیکھو وہاں بھی کیا ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے یہ نقصان دنیا بھی ہے یوں کیا بین اقم الداوا یہاں کیا لکھنا ہے مذرت دنیاوی دنیائی نقصان یہ ہے کہ آپس ہاں میں لڑتے ہیں دشمنی اور بغض ہوتا ہے بھیا سدمن ذکر اللہ یہ مذرت دینی وہ مذرت دنیاوی تھی یہ مذرت کون سی ہے دینی ہے شرابی آدمی جواری آدمی وہ اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے باروب ہوتا ہے شراب کے اندر دھتتا ہے جوے کے اندر پڑا ہوا ہے اور روکتا ہے تم کو اللہ کی یاد سے شیطان اور نماز سے پہل ان کیا پس تم ہو رکنے والے اس مقام پہ حضرت تما نے فرما انتہنا انتہنا چلیے واطی اللہ واطی الرسول تاقید امتسال حکام تاکید امتسال حکام ان نجس چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ اور اس کے رسول کے کیا بن جاؤ فرم اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کو رسول کی واہ اور ڈرتے رہو ان کی مخالفت سے فائن تولیتوں پس اگر پھر گئے تم نا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ کیا ہے پہنچا دینا ہے عمل میں تم کو تہائی کر دو تمہارا قصور ہے ہمارا کام پہنچانا ہے یارو اب آگے چاہے تم مانو نہ لذین منو اضال شبو اضال شب شب ہوتا تھا کہ جب شراب حلال تھی تو اس وقت صحابہ کرام نے شراب پی تھی یا نہیں پھر اس دور کے اندر باد صحابہ کی کیا ہو گئی وفات ہو گئی اور عہد کے اندر شہادت بھی ہو گئی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 تائ کے نیچے کا لکھو آ شراب کو کھا پی لیا قبل استحرین ایزامت کو جب کہ وہ بچتے رہے باقی محرمات سے تائمن کے نیچے کا لکھنا ہے قبل استحرین متہ کہو کے نیچے کا لکھنا ہے جب بچتے رہے باقی محرمات سے اور ایمان پہ قائم رہے یہاں قیم رہنا مانا کرنا ہے اور امال کی اچھے سمتہ کا اچھا جی پھر جب شراب حرام ہوئی نا تو پھر بچے شراب اور جوئے سے یہ سمتہ کاؤ کے نیچے کیا لکھو الامرا وال میسر سمتہ کاؤ کے نیچے کا لکھنا ہے آل وال پھر بچے شراب سے اور جو سے جب یہ حرام ہوئے وہ پھر ایمان پہ کیا کائم رہے سمبتہ کا تو شراب و جوئے سے بھی کیا ہوئے بچ گئے نا اور باقی محرمات سے بھی بچ گئے سمتہ کاؤ کے نیچے لکھو باقی محرمات سے وسنو اور نیکی میں لگے رہے ولّب الموحسن اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں کس کے ساتھ نیکوکاروں کاروں کے ساتھ تو میرے عزیز کتنے ات ہیں جی تین ہیں نا پہلا اتمراج کیا ہے شراب تو حلال تھی ان کے لیے باقی محرمات سے بچے رہے اور دوسرے اتم مراج کیا ہے جب شراب حرام ہوئی تو شراب و جوے سے بچ گیا جب اور تیسرا اتمراج کا ہے آ, شراب جوئے کلا باقی محرم سے بچے رہو یہ تحقیق ہے دوسری تحقیق سن لیجئے تین ہے نا اتنا کہو. تو پہلا تکوا کفر سے پہلا تکوا کسے کفر سے دوسرا تکوا گنا کبیرہ سے کبائر سے بچے رہے اور تیسرا تکوا کس سے اب مانا یہی کرو. کوئی نہیں. کہو کوئی نہ نہیں ایزامت کہو جب شرک سے بچے سمتہ کہو گناہ کبیرہ سے بچے تیسرا سمتہ کاؤ سے بچے کبیرہ قبیر. سے بچے چلو جی الحمدللہ رب العالمین اللہ, صلی اللہ